سلاۃ و سلام یا نبی اللہ و یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زبان تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں اپنے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سہادتیں حاصل کریں گے آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے القول البدیع میں بیان کردہ ایک بڑے ہی پیارے واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں القول البدیع صفحہ 135 پر ہے حضرت سیدنا سعید بن مترف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا تھا کہ روزانہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا ہسم عادت میں روزانہ یہ معمول کرتا رہتا ایک دن اس بالا خانے میں جہاں میں درود پاک پڑھا کرتا تھا میری بیوی وہاں آ کر سو گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے میری بھی آنکھ لگ گئی ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت جاگ اٹھی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جن کی ذات پر میں روزانہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا وہ میرے اسی بالا خانہ میں جلوہ فرما ہے دروازے سے اندر تشریف لاتے ہیں سرکاری عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم بہت خوش ہیں اور خوشی کے عالم میں میرے قریب تشریف لا کر مجھے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے امتی اے سعید جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑتے ہو اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں تمہارے منہ پر بوسا دوں کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہاں میں گناہ گار کہاں سرکار علی وقار لیکن چونکہ حکم تھا اس لیے میں نے برائے ادب تعمیل بجا ہوئے اپنا رخسار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ ضیا بار کے قریب کیا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسا دیا فرماتے ہیں، میرے رخسار سے ایسی پیاری خوشبو آنے لگی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس خوشبو کی مہک سے میری سوئی ہوئی بیوی بیدار ہو گئی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صرف بالا بالاخانہ نہیں پورے کا پورا گھر معطر ہے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پورا ایک ہفتہ میرے گھر سے خوشبو آتی رہی کسی نے کہا نہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا انہی کے سدکے سے چلتا ہے گزارا اپنا ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں ہم اسی نام سے پالیں گے کنارا اپنا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وبارکا وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چند کے ناظرین ادب و شوق کے ساتھ روزانہ اپنا معمول بنائیے کہ اپنے کریم آ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات پر درد پاک پڑھتے رہا کریں گے آئیے سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ از وجل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا چونکہ اس مبارک سلسلے میں کائنات کے آکا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اس لیے نیت کی دیئے کہ جب جب اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا نام نامی اسم میں گرامی آئے گا ادب و شوق کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پورا درود پڑنے کی سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی ہو جائے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و وبارک میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نبی محترم شفیع امم تاجدار ارب و اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جلوا فرما ہو کر اپنی مبارک زندگی کا بیشتر وقت مکہ مکرمہ میں گزارا ولادت گاہ مکائے مکرمہ ہے ابتدائی چالیس سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرما رہے اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں ہوا اعلان نبوت کے بعد بھی ایک عرصہ ہمارے کریم کا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے جب یہاں سے حضور انور تاجدار بہار ور مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوئے مدینہ رما دوا ہوئے تو رستے میں کئی ایک معجزات کا ظہور ہوا جن میں سے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی منفرد واقعہ پیش آیا ام محبت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ساتھ ساتھ ہیں ایک غیر معروف بستی کہ جس کا پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا نام ہی نہیں یسرم کوئی جان پہچان نہیں تھی اس بستی کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اس بستی کو پوری دنیا کا مرکز بنانے کے لیے مکہ مکرمہ سے چل پڑے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم وہ یسرب جو بیماریوں کی آماج گاہ تھی اس کو دار ال شفا بنانے کے لیے مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم منزلوں پر منزلیں طے کرتے کرتے کرتے کرتے ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں بھوک حضر خدمت تھی سرکار دعل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کھانا کھانے کی خواہش تھی حر تب رضی اللہ عنہ یہ بھی سرکار کے ساتھ تھے ایک خیمہ نظر آیا جس خیمے کی طرف یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہوئے یہ خیمہ ایک ایسی عورت کا ہے جس کو ام محبت کے نام سے جانا جاتا ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں تشریف فرما ہوئے ام محبت سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر کچھ دودھ یا گوشت وغیرہ ہے تو ہم تم سے یہ قیمت خریدنا چاہتے تم ہم سے پیسے لے لو اور دودھ اور گوشت وغیرہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو یہ ہمیں دے دو میں معبت کہنے لگی کہ میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے اگر کھانے کے لیے کچھ میسر ہوتا تو میں بصد ادب و احترام میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بغیر کسی قیمت کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. کیا ہے سالی کا دور دورہ ہے مختاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی لمبے چوڑے اسباب نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے بس کچھ پھاقا ہو جاتا ہے کبھی کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں خیمے کے ایک گوشے میں ایک لاگر سی نحیف سی کمزور سی بکری کو دیکھا ارشاد فرمایا ان میں مابت یہ بکری کیسی ہے کہنے لگی زوف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے سے کافر ہے اس لیے میرے شوہر بکیا بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے چلے گئے چونکہ یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی ریبڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی اس لیے اس بکری کو یہیں چھوڑ دیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ام امت اگر تم مجھے اجازت دو میں اس بکری کا دودھ نکال لوں ام محبت کہنے لگی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے یہ تو اتنی نحیف لاغر اور کمزور سی ہے کہ اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلال کا نام لیا اور اس نحیف لاغر، کمزور دبلی پتلی کہ جس کی مالکن کہہ رہی ہے کہ اس کا دودھ کیا اترے گا سرکار تشریف فرما ہوئے دودھ نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ اتنا دودھ نکالا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے نوشے جہاں فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دودھ کیا ام محبت کو دودھ دیا گیا جب یہ حضرات سیر ہو گئے تو اب اس کے بعد ام محبت سے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام محبت تمہارے گھر میں جتنے برتن نا وہ سارے لے آؤ برتن لا کر پیش کیے گئے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف فرما ہوئے دودھ نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ ام امبت کے خیمے میں جتنے بھی برتن تھے نا وہ سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے ام محبت یہ سارا منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی ہے ماجرا سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا کہ وہ بکری جو چلنے پر ایک آدر نہیں ہے وہ بکری جو لاگر کمزور نہیف بالکل وہ خیمے کے کنارے میں کھڑی ہے وہاں سے ادھر نہیں آ پا رہی اتنا دودھ اس نے کیسے دے دیا صحت مند بکری بھی اتنا دودھ تھوڑی دیتی ہے کہ خیمے کے سارے برتن بھر جائیں بس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے تشریف فرما ہوئے شام کے وقت جب معبد کے خامن واپس آتے ہیں خیمے میں جدھر نظر جاتی ہے دودھ دودھ ہے حیرانی کے عالم میں پوچھتے ہیں اے امی مابد ماجرہ کیا ہے یہ دودھ کی کوئی نہر نکل آئی ہے اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آ گیا گھر میں تو کوئی شیردار یعنی دودھ دینے والا جانور تھا ہی نہیں امر ماں کہنے لگی نہیں دودھ کی نہر تو نہیں نکلی لیکن ایک ایسی بابرکت ہستی کا گزر یہاں سے ہوا کہ جن کے بارے میں میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنے بابرکت تھے بس وہ یہاں سے گزرے میرے خیمے میں تشریف فرما ہوئے ان کے قدم یہاں لگے اس کی برکتوں کے تو نظارے میں دیکھتی رہ گئی اور اس قدر ان کے چہرے کی تابانیاں اس قدر ان کے چہرے کے جربے اور کیا بتاؤں تمہیں کہ کیا کیا نظارے تھے جو آج میں نے دیکھے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا یہ بکری جو چلنے پر قادر نہیں تھی اس نے اتنا سارا دودھ دیا امت کے خامت بیٹھ گئے اور حیرانی کے عالم میں کہتے ہیں ام محبت تم مجھے ان کا کچھ حلیہ تو بیان کرو تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کس طرح کے اب ام محبت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا جب یہ حلیہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کس پیارے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو گفتگو ہے نا یہ کچھ لمحات کی صحبت تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاصل رہی محبوب تشریف فرما ہوئے کچھ دیر قیام فرمایا ہوگا لیکن ام مابد نے اس مختصر سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں کیا کیا جلوے دیکھے ایونی کی زبانی سنتے ہیں فقالت فکالت رجولن ظاہر حصل الخلق ملی حلوج میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسن بالکل نمایاں تھا جس کی ساخ جس کا حلیا بڑا خوبصورت اور چہرہ بڑا ملی ہے یعنی بہت ہی نمکین و حسن والا بھی لم تو عیب ہوں فجلا رنگت میں ایسی سفیدی نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگے یہ ایسی سفیدی جو مایوب لگے اور رنگت میں نہ ہی اس طرح کیفیت تھی کہ جو بیزاری کا باعث بننے والی آنکھوں کو چب جانے والا حسن نہیں تھا بلکہ ایسا پیارا حسن تھا کہ دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے پھر کہتی ہیں بلند تزد بھی ہی گردن اور ان کا مبارک سر یہ بھی اتنا پیارا تھا کہ کیا بتاؤں تمہیں وسیم ان بڑے خوبرو بڑے حسین و جمیل اور حد درجہ پیارے فی عینیہ دعجن ہی داج ان وفی اشفاری ہی و فی سعودی سہل جب ان کی آنکھیں دیکھو نا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا قدرتی طور پر ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے بڑی بڑی اور بڑی نفیس بڑی عمدہ پلکیں تھیں آواز ان کی بڑی گونجدار تھی احوالو والو کالی کالی آنکھیں سرمگی آنکھیں ازو اقر ان کے دو مبارک ابرو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے فی ان کی ہی ستانگ جب ان کی گردن کی طرف نظر جاتی تھی کیا چمکدار گردن تھی یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کی سراہی چمکدار گردن ویتی ہی کتافا ان کی مبارک داڑی بڑی گھنی تھی ایزا سمک فل وکار وزا تکل سما ولا ہل جب وہ خاموش ہوتے تھے نا تو ایک بڑا پورک کار ماحول ہوتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کائنات کی ہر چیز پر خاموشی چھا گئی اور جب وہ گفتگو فرماتے ان کے چہرے کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ان کا چہرہ اور زیادہ بارونق ہو جاتا اور باتیں پتا کس طرح کی تھیں حلو المنطق شیریں گار میٹھی میٹھی باتیں فصل لا نظارہ ولا ہزارا گفتگو بڑی واضح ہوا کرتی تھی ان کی گفتگو میں مجھے تو جتنی میں نے گفتگو سنی نہ کوئی بے فائدہ لفظ لگا نہ کوئی بے بےودہ لفظ ان کی زبان پر آیا مطلب کی بات واضح گفتگو کا انا منسی کا ہوں ہزاراتو ان کی گفتگو تو گویا یوں جیسے موتیوں کی ایک لڑی ہو جس سے موتی جھڑ رہے ہو کیا پیارے الفاظ تھے کیا حسین انتخاب تھا میں تو ان کی باتوں کی لذت ہی میں گم ہو کے رہ گئی اب ہنس وہ اجمالا ہوں ممبائی دن دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروپ اور جمیل نظر آتے ہیں. جب وہ دور سے آ رہے تھے ایسا روب تھا ایسی خوبصورتی تھی کہ اس روب اور خوبصورتی کا بیان میں الفاظ میں تمہارے سامنے کیا کروں وہ اہ لاہم ونو من قریب اور جب قریب آئے قریب آ کر تو سب سے زیادہ شیریں سب سے زیادہ حسین دکھائی دیے رب آ تم لا تشنوہ آئین انمن تھو لا تک تہم ہو آئین ان کا مبارک قد جو ہے نا وہ درمیانہ تھا بہت زیادہ لمبا نہیں تھا اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے اور چھوٹا بھی نہیں تھا کہ جس کو عام آدمی دیکھ کر حکیر جانے درمیانہ قد درمیانے سے کچھ اونچا درمیانہ قد نہ بڑا نہ چھوٹا بڑا پیارا قد تھا بین انظر گسن سن دراست منظر جس طرح وہ دو شاخوں کے درمیان میں سے ایک نئی شاخ نکلتی ہے نا اس کے حسن میں اور چار چاند لگاتی ہے سر سبزی اور شادابی میں وہ اپنی مثال آپ تھے بڑی کاداور شخصیت لہور خا یا بھی ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے ان کالا استم اولی کاؤلی جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے بولتے وقت کوئی اور بات نہیں کرتا تھا بس وہ آگے پیچھے فورن جب وہ بولنا شروع کرتے چپ چاپ کان لگا کے انہیں کی بات سنتے انہیں کی طرف توجہ کرتے وہ ان ہمارا تبادرو الا امری اور جب وہ ان کو کسی کام کے کرنے کا کہتے تو فورن سے پہلے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی ان کے حکم پر میں عمل کروں اور جو یہ چاہتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں فوراً ان کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں محفوظ ان محسو ان تمہیں پتا ہے سب کے مخدوم تھے سب سے زیادہ محترم تھے لا آبی ولا منا نہ وہ تر شروع تھے کہ ان کی باتوں میں تیزی ہو اور نہ ہی ان کے کسی فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی جو کہ سارے کے سارے غلامانہ انداز میں ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے چل پڑتے تھے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کرتے چلے جائیے ام میں کوئی لمبا عرصہ محبوب کی خدمت میں حاضر نہیں رہی لیکن دیکھا دیکھتی رہ گئی حسن کیسا پیارا ہے ادائیں کیسی دل وبا کت کاٹ کس طرح کا ہے گفتار کس طرح کی ہے کردار کس طرح کا ہے انداز کس طرح کا ہے بول چال کس طرح کی ہے غلاموں میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے غلاموں کا ان سے محبت کرنے کا انداز کیا ہے یہ ساری چیزیں ان میں محبت نوٹ کرتے چلی جا رہی ہیں اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور کی تابانیاں دیکھی محبوب کی کلبی تہارت روحانی پاکیزگی چہرہ انور پر انوار و تجلیات کے پہرے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ان کی زبان پر بے ساختہ آتا ہے نا وہ ہے بدا جبین سعادت چمک رہی ہے چہرہ نور سے دمک رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں ذرہ برابر بھی کوئی غرور کا شائبہ تک نہیں ہوتا آجیب یہ ان بھی ہے توازو بھی ہے خوبصورتی بھی ہے روب بھی ہے دبدبا بھی ہے ہیبت بھی ہے کس چیز کا بیان کیا جائے کون سا ایسا وصف ہے جو خوبی ہو ان کی ذات میں نہ ہو بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خوبی تو خوبی بنتی تب ہے جب اس کی نسبت اس محبوب کے ساتھ ہوتی اللہ حضرت امام علیہ سنت کہتے نا عالم ہما صورت اگر جا ہے تو تو ہے سب زروے ہیں اگر مہرے درخشاں ہے تو تو ہے پروانا کوئی شما کا بلبل بل کوئی گل کا اللہ ہے میرا شاہد میرا جانا ہے تو تو ہے طالب میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام گر دین ہے تو تو ہے ایمان ہے تو تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر حسین ہے کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تابانی ہے؟ یہ انواروں تجلیات کے معاملات کس قدر زیادہ ہے دیکھنے والا دیکھے دیکھتا رہ جائے سننے والا سنے سنتا رہ جائے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جس نے بھی دیکھا نا یقین جانیے محبوب کے حسن کی تعریف کیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکا سرکار تو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ حاضر بارگاہ ہوتے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ محبوب کے بارے میں ذکر کیا نا حضرت سیدنا جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ ترمدی شریف جل دو صفا ایک سو آٹھ اپرماسیں چاندنی رات تھی چودویں کا چاند آسمان پر پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا تھا ادھر نبوت کا چاند بھی جلوہ فرما ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا دھاری دھار خلّہ زیب تن کیے وہ فرمائے فرما ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کیا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی نبوت کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر جل... نظر جاتی ہے کبھی ادھر نظر جاتی ہے دیکھنا کیا چاہ رہے آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبوت کا چاند نتیجہ کیا نکلا کہتے ہیں ہوا دن ہوا منل کمر میں نے جب دیکھا نا چاند کو اور پھر نبوت کے چاند کو دیکھا تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا اے کے چاند تری چاندنی اچھی نہیں جیسا حسن سرکار کہنا چاند میں بھی اتنی نورانیت کہاں ہوگی یقین جانیے اللہ حضرت مام سنت نے جو بات ذکر کی نا وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق ہے پہلی رات کا چاند آتا ہے تو پہلی رات کا چاند آپ دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں ہوتا ہے نا یہ اس انداز میں تو یہ جو پہلی رات کا چاند ہے گویا یہ چاند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کاسا لیے حاضر ہے پورا مہینہ چلنا ہے نا اب پورا مہینہ اپنے جنوے دکھانے ہیں پورا مہینہ کرنے بکھیرنی ہے پورا مہینہ انوارو تجلیات سے دنیا کو منور کرنا ہے اپنے پاس کچھ ہوگا تو پھر آگے بڑھوں گا نا تو چاند یہ کاسا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہے آپ کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا آخری تاریخیں آتی ہیں نا پھر پہلی ذات آتی ہے تو اللہ حضرت مامام سنت اس چاند کو کہتے ہیں بھیک لینے کے لیے آنا بھی لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا کاسا پیالے کو کہتے ہیں وہ اپنا پیالہ لے کر آؤ نا محبوب کی بارگاہ میں وہ اپنا پیالہ لے کر آؤ محبوب سے نور کی خیرات لو اور پھر پورا مہینہ بانٹتے چلے جاؤ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا اے نینے چاند آنا طیبہ میں محبوب کے قدموں میں آ جا اور یہاں سے نور کی خیرات لے کر نہ پورا مہینہ اس کی کرنیں بکھیرتا چلا جا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو حسن و جمال عطا کیا نا اپنی مثال آپ ہیں کوئی مثل مستفا کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا حسن بے پردا کے پردے نے مٹا رکھا ہے دوننے جائیں کہاں جلوائے ہر جائے یہ دوست آئیے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات بھی سنتے ہیں مشکا شریف صفحہ پانچ سو سترہ پر ذکر کیا گیا حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ربیع بنتے معوض سے عرض کی یہ بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ تعریف تو میرے سامنے بیان کیجیے سرکار کیسے تھے ان حضرات کی کیسی تیاری دائیں ہوا کرتی تھے یعنی اگر کسی نے محبوب کے جرمے دیکھے اب یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے آمد کا مقصد حاضری کا مقصد کیوں آئے سرکار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میرے آقا کیسے تھے آپ نے سرکار کی صحبت پائی ہے جی محبوب کا زمانہ پایا ہے چاہ آقا آکا صحبت میں بیٹھے ہیں نا تو آپ نے اپنے آقا کو کیسا پایا مجھے بھی بتائیے دیکھنے والوں سے یوں اس انداز میں پوچھتے اور اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم کا دیدار نہیں کیا ان حضرات کی ادائیں کتنی پیاری تھی اب وہ ان کو کہتے کہ تم نے سرکار کو نہیں دیکھا نا تو آؤ نا ہم تمہیں بتاتے ہیں سرکار کیسے دیکھنے والوں سے ذکر محبوب سنا کرتے اور جس نے نہیں دیکھا نا اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا عمار ابن یاسر کہتے ہیں میں نے سیدنا ربیع بنت معوض سے پوچھا یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے انہوں نے جواب دیا کہنے لگے لو رایته رایت الشمس طالعات تمے کیا بتاؤں محبوب کیسے تھے صرف اتنا کہتا ہوں اگر تو دیکھ لیتا محبوب کے چہرے کو تجھے یوں لگتا گویا سورج تو چڑھتا ہی یہاں سے سورج اتنوں یہاں سے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی تابانیاں اس طرح کی تھی اللہ حضرت مام سنب کہتے جن کے آگے چراغے کمر جل لائے ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام ان کے خد کی سہولت پہ بے حد ضرور خد کہتے ہیں رختار کو سہولت نرمی بڑے پیارے رخسار تھے سرکار کے ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود ان کے قد کی رشاکت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تاباں درختاں درود کیسا پیارا چہرہ ہے سرکار کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہے چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود نمک آگی صباحت لاکھوں سلام میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدری چنل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے جلبے دیکھنے والے محبوب کے حسن و جمال کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں آئیے مولا مشکل کشا علی مرتزی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں ترمزی جلد دو سو پانچ شیرخ خدا مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وجہ ال اپنے آقا کے محاصل بیان کرتے ہیں کس پیارے انداز میں ایک ہی جملے میں بات ختم کی نا کہتے رہ مکنی مکامہ کہاں اتنی لمبی چوڑی بات لے کر چلے ایک جملے میں تمہارے سامنے بات رکھتے ہیں وہ ایک جملہ کیا ہے لم آرا قبلہ بلا باد مثلا نہ ان سے پہلے کو ان جیسا دیکھا نہ ان کے بعد کو ان جیسا دیکھا پھر کہہ کیوں نہ دیں کہ سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملیح ہے دلارا ہمارا نبی حسن نے بھی حسن کہاں دیکھا ہوگا محبوب کی بارگاہ کے علاوہ کیا حسن و جمال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا آپ ارشاد فرماتے مولا مشکل کو علی جرم مرتدا اللہ تعالی وضاح ال آپ ارشاد فرماتے اور آپ کے اس ارشاد کو یہی ترونتی جلدو دو سفار دو سو پانچ پر ذکر کیا گیا مولا مشکل کو علی جلمتہ کر اللہ تعالی وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے صرف میں نہیں کہتا کہ سرکار ایسے تھے بلکہ ہر وہ شخص جس نے سرکار کا چہرہ دیکھا جسے محبوب کی صحبت ملی جس نے وہ مبارک روخ کے جلوے دیکھے ہارو شخص کی زبان پر یہ جملہ آئے گا یا کول نا لم قبلا ولا باہدہ مثلا فرماتے جو بھی چہرے کو دیکھے گا نا ان کے اوساف بیان کرنے والا ان کی تعریف بیان کرنے والا ان کا حلیہ بیان کرنے والا ان کے نقش و نگار بیان کرنے والا ان کے چہرے انور کی تابانیاں بیان کرنے والا جو بھی ذکر کرے گا نا اس کی زبان پر یہی آئے گا کہ نہ ان سے پہلے کوئی نے جیسا دیکھا نہ ان کے بعد کوئی نے جیسا دیکھا اللہ حضرت امام احل سنت آپ کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ان میں جتنے بھی چمک والے ہوتے ہیں نا وہ اچھے اچھوں میں بیٹھتے ہیں نا تو سے نظر آتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اللہ تعالیٰ جلالہ نے ہمارے آکا کو کسی عزمتیں عطا فرمائیں کیا حسن و جمال عطا کیا آئیے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو ناک کہنے کی وجہ سے محبوب کے اساتذ بیان کرنے کی وجہ سے سرکار کی تعریف بیان کرنے کی وجہ سے جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی دعا بھی کتنی پیاری بخاری شریف کے یہ کلمات ہیں میرے مولا میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما کیسی پیاری دعا ہے؟ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما یہی سیدنا حسان ابن ثابت سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ کیسے پیارے انداز میں کرتے ہیں؟ کہتے وہ حسن المل قلم تارا کب تو آئی نہیں وہ اجمن مل یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آپ جیسا خوبصورت چہرے والا میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا وہ اجمل مل کل تی دن میری آنکھ کیسے دیکھتی کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہوتا تو میری آنکھ دیکھتی نا کلکتا مر کل آئی کا ان کا خلکتا, خل خلکتا کماتا یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ذرہ برابر کسی بھی جگہ کوئی نقشہ آپ کی ذات گرامی میں موجود نہیں انا کا جو خلق تکما تکماتا آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اس دات گرامی کو دیکھیے دیکھتے چلے جائیے ایسا حسن اللہ تعالی دلالح نے عطا فرمایا کہ نقص کا برائی کا کمی کا کجی کا سمور تک اس میں نہیں کیا جا سکتا نا یہی پھول خار سے دور ہے آپ خوبصورت سے خوبصورت عظیم سے عظیم تر پھول لے آئیے گلاب کو پھولوں میں بادشاہ کہا جاتا ہے ادھر پھول ادھر ساتھ ہی کانٹا کیسے پیارے پھول ہیں ہمارے آخا کانٹے کا تصور ہی نہیں ہے اور ایسی پیاری شما جس کا دھواں ہی نہیں ہے صحیح تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفا پانچ سو اٹھارہ افرمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ لوگ میں نے کائنات میں اس محبوب سے بڑھ کر حسین کوئی چیز نہیں دیکھی وجہ ہی تمہیں بتاتا چلو جب میں محبوب کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا نا مجھے تو یوں لگتا تھا گویا یا سورج سرکار کے چہرے پہ چمکتا ہے جناب نے آب فرماتے تکلم آب فرماتے اذا اذا تکلم تکلم فرمات ایزات کلات من کلوری نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کلام فرمایا کرتے تھے گفتگو فرماتے دارمی جلد اور صفات تینتیس پر یہ کلمات ذکر کیے گئے جب محبوب کلام فرمایا کرتے تھے نا گفتگو فرمایا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا سرکار کے مبارک دانتوں سے نور جاری ہو رہا ہے مبارک دندان مبارکہ سے نور نکل رہا ہے اللہ تیرے جس میں منور کتاب سے اے جانے جان میں جانے سج کہوں تجھے اللہ تعالی نے کیا خوبیاں عطا فرمائی ہمارے محبوب کو کس قدر اللہ تعالیٰ جلالہ نے نوازا اور کیسے پیارے انداز میں محبوب کلام کرتے یوں محسوس ہوتا ہے گویا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ سے نور نکل رہا ہے اور بخاری جلدیک صفحہ 502 سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ تعالی صاحب یہ رسول ہے آ فرمات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے نا استنارا وجہ انا وجہ مار بکانا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا حضور ہماری ادا کیسے لگی حضور ہماری ادا کیسی لگی ہم نے یہ کام کیا سرکار آپ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے کبھی بھی سوال نہیں کرنا پڑتا تھا آپ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے سرکار کے چہرہ انور سے نور کی کرنے کرتی تھی یوں لگتا تھا گویا یہ چاند کا ٹکڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا تھا سرکار کو یہ عمل اچھا لگا محبوب کو یہ ادا پیاری لگی ہمیں اس انداز میں پتہ چل جایا کرتا تھا کس نے بڑے پیارے انداز میں باز ذکر کی کہتے ہیں وہ صلی اللہ علا نور نورہ پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق اوشیدہ اللہ تعالی جل جلال ہوں کی رحمت نازلوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات گرامی پر یہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے نا اور جس قدر چمک ہے یہ ساری کی ساری چمک یہ صدقہ ہے اس نور والے آخا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا زمین از حب او ساکن زمین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے نا زمین بالکل ساکن بالکل سامت کھڑی ہے کیوں محبوب کی محبت میں محبوب کے پیار میں محبوب کی چاہت میں اس لیے کہ ہمارے آقا اسی زمین میں آرام فرمائے زمین ان کی محبت میں ساکن کھڑی ہے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کرتی اور آسمان بھی اپنی جگہ پہ ہے چہرہ انور کے جلوے دیکھنے کے لیے بے تاب اپنی جگہ پہ وہ بھی موجود ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے شفا شریف جل ایک صفحہ انتالیس سے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور نظارہ دیکھنے کے لیے چلے نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری ادا بڑا پیارا موجودہ بزا دہی کا اللہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ مسکراتے تھے کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا ایک تو یہ تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بات اچھی لگی کیفیت کیا ہوتی تھی محبوب کلام کرتے کیفیت کیا ہوتی تھی اور اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا بیان آنے لگا یہاں بھی ایک بڑا پیارا نظارہ آپ کے سامنے آئے گا جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے نور کے جلوے بکھرتے یہاں تک کہ اطراف کے درو دیوار منور ہو جا کرتے تھے محبوب کی مسکراہٹ کی وجہ سے اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دنیا میں بھی ہمیں دکھائے آخرت میں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے کہ یہ جلوے ہم دیکھتے رہے یقین جانیے شی کے ساتک نے جو بات کی اتنا بالکل سچی بات ہے بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں یقین جانیے یہ آقا یقین جانیے یہ آنکھیں اس آقا کے چہرے انور کے جلووں سے منور ہوں تو کرم بالائے کرم ہو جائے آئیے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے والوں نے کس پیارے انداز میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا اس کا بیان کیا یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں گورڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی دیٹ نورانی چہرہ انور کو دیکھو چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے کیسا پیارا چہرہ یہ بھی صرف جو انداز ذکر کیا جاتا نا جتنا بھی کئی روایات بھی نے سنی ذکر کیا کہ وہ چاند کے چہرے کی طرح لگتا تھا بعض نے ذکر کیا کہ کتنا وہ سورج چمکتا ہوا نظر آتا تھا یہ جتنی بھی چیزیں یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے اس آقا کے چہرہ انور کے جلوے ان کے جمال جہاں آ کو لفظوں میں بیان کرنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا یقین جانیے سورج کو چمک ملی تو اس بارگاہ کا صدقہ ہے چاند کو تبانیاں ملی تو اسی بارگاہ کا صدقہ ہے یہ تارے چمک رہے ہیں نا یہ بھی اسی بارگاہ کا صدقہ ہے بالکل حقیقت ہے اناسل نوری کل شاید. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نور کی اصل ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی سے کائنات منور ہے آپ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دی دیٹ نورانی نہیں پیشانی مبارکہ پر بھی ایک عجیب قسم کا نور کالی زلفت مخمور کا محبوب کی مبارک زلف کالی آنکھیں سرمگی اور پھر کہتے ہیں اس صورت ن جان آخ جان آ کے جان جہان آخ سچ آکھا تے رب دی میں شان آخا جس شان تو شان نہ سب بڑیا نہیں یہ جو صورت ہے نا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے کریم آقا کی یہ صورت یہ صورت دیکھتا ہوں نا اس کا ذکر تمہارے سامنے کرنا چاہوں تو اس سے بڑھ کر میں اور کیا ذکر کروں یہ میری جان ہے بلکہ اپنی جان کیا کہوں یہ تو جہان کی جان ہے اور اگر سچی بات تمہارے سامنے کروں نا جان کہا مزا نہیں آیا پورے جہان کی جان کہا پھر بھی مزہ نہیں آیا کہتے ہیں سچ بات بیان کرو نا تو سچ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی شان ہے جس شان تو شانہ سب بڑیا اسی شان سے اللہ تعالی جل جلالہ نے سب کو شان و شوکت عطا فرمائی اور پھر ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں ایک آرزو کا اظہار کرتے ہیں چہرہ دیکھ لیا جلوے دیکھ لیے محبوب کا دیدار کر لیا آنکھوں کی ٹھنڈا کا سامان کیا قلب کی تسکین کا سامان کیا لیکن ایک تمنا اب بھی ہے ایک آرزو اور جستجو اور جذبہ اور سوچ اب بھی ہے وہ کیا ہے اے ہو صورت شالہ پیش نظر رب وقت نذاتے روز حشر وبرتے پل سی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کڑیاں کہتے ہیں بس ایک تمنا ہے محبوب کا جلوہ میرے پیش نظر رہے سرکار کا دیدار ہوتا رہے کب کب کس کس موقع پر جب نزا کا وقت آئے روح تن سے جدا ہونے لگے محبوب کا جلوہ سامنے ہو سرکار کا دیدار کرتا رہوں اور محبوب کے جلوے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے میری روح نکل جائے نظام گر رو محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزاج ہے یہ کی کیسے پیارے پیارے انداز ہیں ناشکا نہرو کے کیسی پیاری پیاری سوچ ہے مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ, اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں میری تو روح بے کرا ہے پتہ نہیں کب موت آئے گی پتہ نہیں کب جان نکلے گی روح نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں محبوب کی جلوی ہوگی نا قبر میں دیدار ہوگا محبوب کا دیدار ہوگا قبر میں دیدار ہونا تو یقین نہیں ہے نا جب توجہ اس طرف جاتی ہے نا جی چاہتا ہے موت آ جائے یقین جانیے موت سے ڈرنے والے بھی موجود ہیں موت سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں موت مٹانے کے لیے نہیں آتی موت یہ تو محبوب کے قدموں میں لے جانے کے لیے آتی موت قصہ تمام کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ موت و غلام کو اپنے آقا سے ملانے کے لیے آتی الموت تحفت المومن موت مومن کے لیے ہے اور عاشقوں کی تمنا یہ خوبصورت شالہ پیش نظر رب وقت نذرتے روز حشر جب جان نکلنے لگے یہ چیرا نگاہوں کے سامنے ہو حشر کا دن آئے یہ چیرا نگاہوں کے سامنے ہو جب قبر میں پہنچے نا یہی جلوے نگاہوں کے سامنے ہو اور قبر میں تو یہاں تک بات ذکر کی گئی ابو ابنور محمد بشیر کوٹلوی آپ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے واسطے کیا انداز محبت ہے قبر میں بھی ان کا جلوہ سامنے ہو جب پل سراج سے گزرنے لگے نا وہ امکم اللہ وار دہا ہر ایک کو گزرنا پڑے گا نا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز جب یہاں سے گزرنے لگے نا محبوب کا چہرہ انور سامنے ہو دیدار کرتے چلے جائیں بجلی کی تیزی کے ساتھ نکل جائیں اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالا کا ماں آسانہ کا ماں کا اللہ کی شان اللہ کی پاکی اللہ کی ہم اللہ کی تصبیح کیا حسن و جمال کیا او جو کمال کیا جود و نوال کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح گستاخ کتنے جا جاڑیاں حضور کہاں میں کہاں آپ کی ذات گرامی میں اس قابل کہاں کہ آپ کی تعریف کروں میں اس قابل کہا کہ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کروں حضور میں تو کچھ بھی نہیں اور حضرت امام الحضرت سنت کی اس بات پر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے کہاں در در پہ مارے مارے پھرو گے نا در در کی دور دور سننے کی بجائے آئیے نہ اسی در پہ پڑے رہیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے حی باقی ہائی اللہ کا صفاتی نام باقی ہمیشہ رہنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا صفاتی نام حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا مرتے دم تک اس کی مزہ کیجئے آئیے اللہ تعالیٰ تو عمل نصیب فرمائے ساری سوری زندگی اپنے کریم آقا کا تذکرہ کرتے ہوئے گزاریں محبوب کا ذکر خیر سننے سنانے میں اپنا وقت گزارے اللہ کرے کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں مدنی چینل کے بڑے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں ان کو دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں اللہ تعالیٰ توفیق عمل امن فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم